أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ إِلَى السَّوَلَاتِ فَاغْصِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر فعلا سفر منكم من الغائت أو لامستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون گزشتہ جمعے میں وزو اور اس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چھ میں یہ حکم دیا ہے کہ جب اے اہل ایمان تم نواز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو وضو کر لو وضو کا سارا طریقہ کار بیان کیا پھر فرمایا وہ ان تم تم جنو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو جمبی ہو تو پھر طہارت حاصل کر لو پاک ہو جاؤ مطلب یہ کہ غسل کر جنابت کے لیے غسل کرنے کا طریقہ کار ام المقمین سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا اسی طرح دیگر ازواج سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل کا طریقہ منقول ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو سب سے پہلے کیا کرتے یا غسل و داخلہ تا اداری ہی اپنے اظار کے اندر والی تحمد کے اندر والے جگہ کو حصے کو دھوتے یعنی استنجا وغیرہ کرتے استنجا کرتے اور کہیں کچھ نجاست لگی ہوتی اس کو دھوتے صاف کرتے پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو دیوار کے ساتھ رگڑتے مٹی پر لگاتے کیونکہ اسی ہاتھ سے استنجا کیا ہے بائیں ہاتھ سے تو اسی کو پھر مٹی کے ساتھ دھوتے مٹی لگاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو دھوتے یہ جو مٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جراثیم کش بنائی ہے جراثیم کو ختم کرنے والی اور مارنے والی آج کے اس جدید دور میں بھی مٹی سے زیادہ بہتر جراثیم کچھ اور کوئی چیز نہیں یہ جتنے بھی صابن وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بھی کلائے حاجت کے بعد استرجا کرنے کے بعد جو جراثیم ہاتھ پر لگ جاتے ہیں ان کو یہ ضائع نہیں کر سکتے یہ साबुनों के کے ساتھ ختم نہیں ہوتے اور یہ ہماری جدید میڈیکل سائنس یہ بھی بالآخر اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہے آج سے تقریباً کوئی دو ڈھائی سال قبل باقاعدہ رپورٹ شائع کی تھی انہوں نے کہ یہ جو استنجا کرنے کے بعد انسانی ہاتھ پر جو جراثیم ہوتے ہیں یہ ان صابنوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتے حتہ کہ وہ لوگ جراثیم سے بچنے کے لیے الکوہل استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جراثیم کچھ ہے لیکن وہ بھی ان جراثیم پر کارگر ثابت نہیں ہوتی تو اس کا پھر حل اور علاج کیا ہے جی ہاتھ کو مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے گیا ہے اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے سمجھا دیا ہے سکھا دیا ہے تو بہتر ہے کہ گھروں میں بھی آج کل شہروں کے اندر گھر سارے پکے ہیں جس طرح صابن رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں ایسے ہی کچھ کچی مٹی وہ بھی کسی چیز میں ڈال کے رکھ لی جائے کم از کم استنجا وغیرہ کرنے کے بعد ہاتھ کو اس پر انبال کے ہاتھ کے ساتھ مٹی لگا کر دھو لیں یہ صفائی اور نصافت طہارت کا بہترین طریقہ کار ہے پھر اس کے بعد نماز کے بدو جیسا بدو کرتے نماز کے بدو جیسا بدو یہ ایک جملہ ہے جس میں اجمالی طور پہ بدو کا سارا طریقہ آ جاتا ہے پھر اس کو کھول کر بھی بیان کیا کہ نماز کے ادو جیسا بدو یعنی ہاتھ دھوتے اسی ترتیب کے ساتھ اس طرح بدو میں پہلے دایا پھر بایاں پھر اس کے بعد کلی ناک میں پانی چڑھائیں ناک کو جھاڑیں چہرہ دھوئیں داڑھی کا خلال کریں پھر بازو دھوئیں کوہنوں سمیت دائیاں دھوئیں تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں بایاں دھوئیں تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں فرماتی ہیں حتی اذا حقا ادا بالا لمبی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے کرتے نماز کے وضو جیسا وضو آپ نے شروع کیا حتیہ کہ جب سر کی باری آئی تو سر کا مسا نہیں کیا وزو میں کیا ہوتا ہے بادو ہونے کے بعد سر کا مسا لیکن غسل میں نہیں غسل میں کیا ہوگا لم یمسا سر کا مسا نہیں کیا بلکہ سر پہ پانی ڈالا ظاہری بات ہے جب پانی ڈال جائے گا تو پھر نشے کی کون سی کسر رہ جاتی ہے اور پھر سر پہ پانی ڈالنا کس طرح ہے اس کی بھی وجہ رہتی کہ سر کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں دونوں چلووں کے اندر پانی لیا پہلے سر کے دائیں طرف ڈالا دوسری مرتبہ لیا تو سر کے بائیں طرف ڈالا اور تیسری مرتبہ لے کے سر کے درمیان میں پانی ڈال اور اس کے ساتھ بالوں کو اچھی طرح سے تار کر لیا بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دیا پیلا کر خواتین سر کے بالوں کو باندھتی ہیں میڈیا وغیرہ کرتی ہیں بڑی محنت کے ساتھ تو غسل جنابت کرتے ہوئے سر کے بالوں کو کھولنا یہ ضروری نہیں ہاں حیض یا نفاس کا اصل کرے تو پھر سر کے بالوں کو کھولے اسی طرح اور اصل کریں البتہ اسرے جنابت کے دوران اس سر کے بالوں کو کھولیں پھر بند کریں کھولیں یہ ان کے لیے مشقت ہے اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اس نے مشقت کو ختم کیا ہے حرج کو ختم کیا ہے تو اس جنابت میں عورت کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا مینیاں کھولنا یہ ضروری نہیں سر پہ پانی ڈالے اور اس کو اچھی طرح ہلا جلا لے تاکہ سر کے اندر تک بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے اور یہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے سارے بال گیلے کرنا یہ مقصود نہیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ سر پہ پانی ڈالنے کے بعد اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے سارے جسم پر پانی بہانے کے لیے بھی ترتیب ہوئی کہ پہلے جسم کے دائیں حصے پر پانی بہائیں پھر بائیں تو یہ کام کرنے کے بعد سمتانہ خامنداری کر رکھا جہاں پہ گسل کیا وہاں سے تھوڑے سے سائیڈ پہ ہٹ گئے ایک طرف نکل گئے اور اس کے بعد پھر اپنے پاؤں کو دھویا مثلا آپ غسل خانے میں غسل کرتے ہیں تو غسل کر کے وہاں سے باہر آ جائیں باہر جو ٹوٹی ہے وہاں پہ پاؤں دھو لیں یا اگر غسل خانہ ہی بڑا ہے تو پھر جس جگہ پہ آپ نے غسل کیا ہے وہاں سے ذرا سائڈ پہ ہٹ کے ہو کے تھوڑا سا پانی لے کے اور پاؤں دھو لیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا غسل کا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیڈ پہ ہٹتے تھے اب چونکہ پانی کھڑا نہیں ہوتا لہذا سائیڈ پہ ہونے کی ضرورت نہیں لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے وہ کون سا دس گیلن پانی کے ساتھ غسل کرتے تھے مارے ہاتھ وہ ٹوٹی کھولنے والا جب کھولتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کتنا پانی جا رہا ہے کتنا نہیں چلنے دیں چار سو چال دس منٹ نہائے گا تو دس منٹ ٹوٹی چال پہ ان کا جو طریقہ کار تھا گسر کرنے کا پانی کی قلت اور کمی تھی وہ انتہائی تھوڑے سے پانی کے ساتھ وزو کرتے انتہائی تھوڑے سے پانی کے ساتھ وہ غسل کیا کرتے تقریباً دو کلو دو لیٹر پانی ان کو غسل کرنے کے لیے کافی ہوتا اور اتنے پانی کے ساتھ اگر بندہ غسل کرے گا تو کتنا کھڑا ہو جائے گا اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غالباً دو سال قبل میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیت الخلاء بنی ہوئی تھی اس کا رخ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی مدینہ میں وہ شمالاً جنوبن قبلہ ہے ایک طرف بیت المقدس ہے دوسری طرف بیت اللہ ہے ہمارے یہاں تو مشرقاً مغربن ہے ہم مغرب کی طرف طبلہ ہے خیر یہ بات واضح کرتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء موجود ہے اور اس کے نقاص کا انتظام یقینی بات ہے کہ موجود تھا نقاش کے انتظام کے بغیر تو بیت الخلاء نہیں گھر میں بنائی جاتی ہے تو کیا غسل کا پانی نکالنے کے لیے ان کے پاس نکاس کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا یقیناً <سؤال> ہوگا لہذا یہ محض باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے یہ بندہ غسل کرے غسل کرنے کے بعد وہاں سے علیحدہ ہو سائیڈ پہ آ جائے ہاں غسل خانے سے باہر آ جائے اور باہر آ کے باندھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی وہاں پہ انتظام ہو سکتے تھے اگر صرف نیچے گرے ہوئے پانی سے ہی بچنا تھا تو وہ کوئی پتھر وغیرہ رکھ لیتے اونچی جگہ پہ تو چلو پانی نیچے جمع ہو رہا ہے تو نیچے جمع ہوتا رہا ہے پتھر رکھ کے اوپر کھڑے ہو کے اس پہ کر لیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہاں سے علیحدہ ہوئے تو آج کل تو ہمارے ہاں ایک اور وبا ہے کہ لیٹرین اور غسل خانہ دونوں ایک ہی کمرے میں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے آپ نے فرمایا ہے لا یب اللہ احید تم میں سے کوئی آدمی بھی غسل کرنے کی جگہ پہ پیشاب نہ کرے منع کیا کیا تھا کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ جس جگہ پہ پیشاب کرنا منع تھا وہاں پر پیشاب کرنے کے لیے مستقل ٹکانہ بنا لیا بات کو سمجھے کہ منع کیا گیا ہے مثال کے طور پہ کہ اس کمرے میں یہ کام نہیں کرنا وہی کام کرنے کے لیے اسی کمرے میں ایک اسپیشل اڈا بنا لیں آپ تو کیا وہ جائز ہو جائے گا یہ تو واضح طور پہ بغاوت اور نافرمانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یا بولنا احدیتی مستحمی ہی تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے اور لوگوں نے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کے لیے اسپیشل جگہ نام رکھ دیا اٹیچڈ باتھ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دلی اور نافرمانی پھر یہ جو مراحیز بیت الخلاء ہیں حاضر ہونے کی جگہ جو جنات سبھیس قسم کے شیاتی ان کی خوراک بھی خبیس اور گندی قسم کی ہوتی ہے جیسے خود خبیس ہیں ویسے ہی ان کی خوراک بھی خبیس ہوتی ہے تو یہ انسان کا بولو برا یہ کھاتے پیتے اور گندی بدبودار جگہ پر یہ لوگ رہتے ہیں کہ جب بیت الخلا میں کوئی جاتا ہے دعا پڑھ کے جائے تاکہ شیطانوں کے شر سے محفوظ رہے اور پھر غسل خانے میں پیشاب کرنے والا کام نہ کرے کیونکہ غسل کرنے کے لیے انسان نے اپنا لباس سارا اتارنا ہوتا ہے تو شیطین نقصان نہ پہنچا دیں اگر بیت الخلا پہلے سے ہی وہیں پر موجود ہوگی وہ کمرہ شیتانوں کا کمرہ بنا ہوا ہے اور وہیں پر غسل کیا جائے گا تو یقیناً وہ شیطان اپنی کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے اور پھر گھروں کے اندر سے بیماریاں اور پریشانیاں ان کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ پہ غسل کرنا جہاں پر گند پھینکا جاتا ہے پیشاب کیا جاتا ہے پخانہ کیا جاتا ہے پھر پہلے تو لوگ گھروں کے اندر یہ بیت الخلا لیٹرین وغیرہ بناتے نہیں تھے دیہاتوں میں لوگ کھلی جگہ پر جاتے تھے فضا میں کرنے کے لیے قذائے حاجت پھر یہ گھروں کے اندر داخل ہو گئی تو اب گھروں کے اندر ایسی داخل ہوئی کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے ٹھیک ہے انسان اپنی سہولت چاہتا ہے لیکن بہرحال گھر کے اندر بیت الخلا جو بھی ہو اس کا دروازہ ہر وقت بند رکھا جائے اس کو کھلا تاکہ وہ جو گندے شیاتی ہیں وہ انہیں ٹکانے پہ لئے سارے گھر میں آ کے خرابی نہ پیدا کریں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غسل کا طریقہ کار ہے کہ پہلے جہاں پر گندگی لگی ہے اس کو دھویا جائے صاف کیا جائے پھر ہاتھ کو مٹی کے ساتھ دھویا جائے پھر نماز کے وضو کی طرح اس طرح وضو ہوتا ہے نماز کا ویسے ہی وضو کریں بازو دھونے تک اس کے بعد سر کی باری آئے گی تو سر پہ مسا نہیں کرنا بلکہ سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالنا ہے ایک مرتبہ دائیں طرف دوسری مرتبہ بائیں طرف اور تیسری مرتبہ سر کے درمیان میں یہ کام کر لینے کے بعد پھر اپنے سارے بدن پر سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ پہلے دائیں حصے پر پھر بائیں پر اور پھر اس کے بعد اس جگہ سے الگ ہو کے علیحدہ ہو کے پاؤں دھو لینے یہ غسل کا طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا اور یہ غسل واجب کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جمع احترام کی وجہ سے احترام ہو جائے نوجوان آدمی کو منی خارج ہو جائے یا جمع کر لے اس میں چاہے وہ ڈسچارج ہوا ہے یا نہیں انزال ہوا یا نہیں غسل اس پر واجب ہو جائے پھر اسی طرح حائضہ عورت حیض سے جب فارغ ہو تو غسل کرے اللہ سبحانہ ہوگا تو فرماتے ہیں فعضہ تو ہر نہ تو ہننا منحض یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ عورتوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہے گندگی ہے حیض کے ایام سے عورتوں سے دور رہو حتیٰ یا تو حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں حیض ختم ہو گیا تو اس کے بعد فائدہ تو کہ ہرنا جب حاصل کر لیں تو امارا تم اللہ تو پھر یعنی غسل کر لینے کے بعد تم ان کے ساتھ مباشرت اور مجامعت کر سکتے ہو تو حیدہ عورت بھی وہ غسلیں جنابت کرے گی اسی طرح نفاس والی عورت ولادت کے بعد جب تک اس کا خون جاری ہے جاری ہے جب بند ہو جائے تو اس کے بعد وہ غسل کرے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن تک بیٹھتی تھیں انتظار کرتی تھی اچھا اس کو سامنے رکھ کے لوگوں نے سوا مہینہ پکا ہی بنا لیا تو یہ چالیس دن کی جو مدت ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہے چالیس دن اس سے زیادہ تو غسل کرے نہائے نماز پڑھے اس سے کم کچھ دن بھی ہو سکتے ہیں آج کا تو عورتوں میں اتنا خون ہی کہاں جو چالیس دن تک نکلے گا یہ حید ہو یا نفاس ہو اس کا تعلق خون کے ساتھ ہے جب خون آنا بند ہو جائے تو اس کے بعد عورت پاک ہے وہ نہائے گسر کرے گسر کر کے اپنے فرائض ادا کرے وہ بیٹھی نہ رہے کہ یہ ابھی دن پورے نہیں ہوئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں چالیس دن پورا کرنا نفاس والی عورت کے لیے ضروری نہیں تو بہرحال اس پر بھی غسل جنابت وہ کرے گی اسی طرح بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو شہوت کی وجہ سے اس کے آلہ تناسر سے کچھ وہ باری پتلا پانی وہ خارج ہوتا ہے اس کو مزی بولتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا کروایا مجھے یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شرنگا کھولو اور نماز کے بدو جیسا بدو کر دو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ جو شہوت کی وجہ سے پانی خارج ہوتا ہے مری خارج ہوتی ہے اس کے اوپر غسل نہیں صرف وضو ہے کپڑے کو لگ گئی ہے یا شرنگاف کو لگ گئی ہے اس کو دھوئیں گے اور نماز کے وضو جیسا وضو کریں گے غسل کرنا ضروری نہیں اس پر ایسے ہی ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی رات کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جمبری ہو گیا ہے لیکن صبح اٹھتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا دیکھا ہے خواب میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر غسل نہیں غسل کب ہوگا جب آدمی بیدار ہو اور دیکھے کہ اس کا پانی نکل چکا ہے پھر اس پر غسل ہوگا اگر نہ مرض خواب دیکھنے سے غسل فرض اور واجب نہیں ہوتا ایسے ہی آدمی ہے اس نے دیکھا کچھ نہیں لیکن اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا ایک عورت نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عورت کے بارے میں بتائیے کہ جس طرح مرد خواب میں کچھ دیکھتا ہے اسی طرح عورت اگر خواب میں دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا آپ نے فرمایا نعم ادا راطل الماء ہاں عورت بھی اگر پانی کو پاتی ہے دیکھتی ہے کہ اس کو بھی انزال ہوا ہے تو وہ بھی غسل کرے عورت کو احتلام ہو جائے تو تب بھی وہ بھی غسل کرے مرد کو احتلام ہو تو وہ بھی غسل کرے مرد عورت جنبی ہو جائیں غسل کرے اسی طرح حید اور نفاس کے بعد بھی عورت غسل کرے گی یہ اسباب ہیں جن کی بنا پر غسل کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے بما الیہ اللہ علیہ